السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی رحمانیہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد مبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقلوا لها حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سبيداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بعلكم تتقون وقال سبحانه وتعالى احبادی لا الحسین لحمت الله ان اللَّهَ إِنَّهُ هُو الْغفُورُ <الرَّحِيمًا> اللہ انرحیم اللہ رزق نے آخرس میں دو گھر بنائے ہیں ایک گھر جنت ہے اور دوسرا جہنم ہے جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ایک ٹھکانہ ہے اور جہنم اس کے عذاب کا ٹھکانہ ہے جنت اس کی رحمت ہے وہ اپنی رحمت سے اس گھر کو آباد کرے گا اور جہنم اس کا عذاب ہے جو اس کی رحمت کے منافی نہیں ہے نے جہنم کو بنایا ہے جو اس کی کمال حکمت ہے اور عین عدل ہے مگر اس کی رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے جہنم سے بچاؤ کے لیے بہت سے اسباب عطا فرما دیے اور وہ اسباب بڑے ہی آسان ہیں وہ توفیق دینے والا ہے جو بندہ ان اس باغ کو بروکار لائے گا وہ اس شدید ترین آزاد سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا ایک بہت بڑا سبب ماہ رمضان کی صورت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اینا دلائے وطف باہر سیان میں کچھ بندے اللہ تعالی کے اوتفا بن جاتے ہیں وہ بندے جن کی گردنیں جہنم کی آگ میں جکڑی جا چکی ہوتی ہیں اور فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے رمضان کی برکت سے اللہ رب العزت ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے بدارے کا فی کلے لا اور جہنم سے آزادی کا یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے اور ایک حدیث میں ہند فطر ہر افطار کے وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت جب روزے دار بندے روزے کی حالت میں دن گزارتے ہیں روزے کا حق ادا کرتے ہیں تو جو ہی شام طلوع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے صادر ہوتے ہیں کہ آج کون سے بندے کی گردن جہنم سے آزاد ہوئی ہے اور کس کس کو یہ آزادی نصیب ہوئی ہے کس کس بندے کے لیے آج جنت کی وراثت کے فیصلے ہوئے ہیں یہ سلسلہ ہر رات قائم ہوتا ہے اور ہمارے پیارے رب ہمارا خالق اور مالک اپنے فیصلے شادل فرماتا ہے یہ ایک عظیم سبب ہے جہنم سے آزادی کا جہنم کی آگ اس کا عزل اور حکمت ہے اور بچاؤ کی تدویریں اس کی رحمت ہے اور اس کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے اس کے غذب سے مقدم ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دنوں کو بڑا ہی غنیمت جانا جائے سایہ کرنے کی بجائے اس کی ایک ایک گھڑی سے استفادہ کیا جائے کاروبار سارا سال ہوتے رہیں گے دیگر اشعال سارے سال ان کے مواقع میسر آتے رہیں گے مگر رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو سب سے پیمتی ہے اتنی بڑی سعادت کہ روزوں کی برکت سے اللہ اور عزت جھگڑی ہوئی گردروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور جنت کے فیصلے سے فرماتا ہے اس کی تگود ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے اس کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ خالق کائنات کی رحمت کا یقین ہو وسع عرد اللہ شیخ میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے رحمت صدق الدا بھی میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے اس رحمت کا یقین ہونا چاہیے اللہ رب رزت نے یہ یقین دلانے کے لیے پرانے حکیم میں بہت سے اسلوب اختیار کیے ہیں مثلاً ہم نے بتایا ہے کہ میں رحمان ہوں جس کا معنی بہت مہربانی کرنے والا میں رحیم ہوں جس کا معنی بہت رحم فرمانے والا یہ تعارف اس نے خود کرایا ہے اپنا اپنی دو صفات کے حوالے سے ربو کا لور رحم تیرا رب بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحمتوں والا ہے کہ اس نے خود بتایا ہے تاکہ اس کی رحمت کا یقین ہمیں پیدا ہو جائے اور حاصل ہو جائے ایوب علیہ السلام کی دعا اس نے خود قرآن میں ذکر کی ہے اس میں وہ ان کو ارحم الرحمین کے الفاظ وارض ہیں کہ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے تیری رحمت ہر مخلوق کی رحمت پر حاوی ہے اس نے خود پڑھی کے ذریعے اپنے پیغر کو بتایا ہے لما ارحم الباد نہ جو محبت اور پیار ایک ماں کے دل میں اپنی اولاد سے ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اور پیار اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اسی کا ارشاد گرامی ہے کل یا اقبال اللہ دینا اصرف خوش لاد رحمت اللہ میرے بندوں سے کہہ دو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بندہ قرار دیتا ہے میرے بندوں سے کہہ دو کون سے بندے اشرف و حیران جو اپنی نفسوں پر سیاستیاں کر بیٹھے گناہوں کے ذریعے معاشیتوں کے ذریعے ہماری حدود توڑنے کے ذریعے اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے اب وہ پشیماں ہیں ان سے کہہ دو کہ لا تحمت ہو رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا یہ ایک جرم ہے اس کی رحمت سے مایوسی گناہ کبیرہ ہے کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ اپنے گناہوں کے سمندروں کو دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ کوئی گھڑی ایسی نہ آئے کہ تم یہ سوچو کہ میرے گناہ تو ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں مجھے رحمت کہاں حاصل ہو سکتی ہے نہیں اس کی رحمت ہر شے پر غالب اور حاوی لا تخنا تمہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ان اللہ یا خر و بے شک چلی ہے بے شکل سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ان نفور رحیم وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور گناہوں کو بخش کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ رحم کرنے والا پیار کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے ایک عدیز کلسی کے الفاظ ہیں اللہ فرماتا ہے انا ون میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس کے گمان کے مطابق اس کا گمان اگر میر رحمت کے ساتھ ہے اس کی امیدیں اور حلق اگر میر رحمت کے ساتھ مربوط ہیں تو میں اس پر رحم فرماؤں گا اور اگر وہ بندہ میری رحمت سے مایوس ہے اور صرف خوف ہی خوف بھرا ہوا ہے تو پھر میں رحمت کے علاقے کاٹ دوں گا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو گمان میرے بارے میں رکھے گا ویسا ہی فیصلہ فرما دوں گا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میری گردن جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتی یہ گمان بھی دل میں نہ جائے رحمتوں کا مہینہ اور خانے کائنات کے انعامات و احسانات یقیناً بڑے وسع ہیں بدگمانی پیدا نہ کی جائے اس رحمت کے خدالوں میں اپنے لیے امیدیں وبستہ رکھی جائیں یہ پہلی کڑی پر پہلی شرط ہے ایسے بھی کتاب و سندن میں جو اللہ تعالی کے وعدوں کے نسوس ہیں وہ تبھی نفع بخش ہو سکتے ہیں کہ پر یقین ہو جیسا کہ نبیر اسلام کے حدیث صحیح بخاری میں اربا اون من اذاب واحد عبر ہن اور جاسا تصدیق ہے جنت چالیس کام ہیں آپ نے بتائی نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو شخص ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن دو شرطیں رجاء ثوابیہ جو ثواب بیان ہو رہا ہے اس کی پوری امید بلکہ یقین ہو نا امیدی نہ ہو کہ میں اس قابل کا ہوں وہ تصدیق اور موجودہ اور جو وعدہ اللہ تعالی کا موجود ہے اس کی پوری تصدیق کرے سچا جانے رب رحمان الرحیم کا وعدہ ہے میرا اس لیے ایمان ہے اور یہ سچا فائدہ ہے من من ہمارا صدیلا اس سے بڑھ کر سچا فائدہ کون کر سکتا ہے تو یہ یقین ضروری ہے جو اللہ کے پیارے بہمر نے رمضان کو جہنم سے آزادی کا مہینہ قرار دیا تو اس تعلق سے کوئی مایوس نہ ہو کہ میں اس قابل کہاں ہوں بلکہ اس وعدے پر یتین ہو اور اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جنت کی جو سجو اور جہنم کا خوف ہر حال میں ہونا چاہیے صحابہ اکرام کے کے دن اس خوف سے بھرے ہوئے تھے نبی اسلام کے پاس آتے تھے آ سوال کرتے کہ دلنی دلہ نی اللہ عمل یو پونی من النار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کون سے عمل ہیں جنہیں اختیار کر کے میں جنت کے غریب ہو جاؤں گا اور جہنم سے دور ہو جاؤں گا یہ خوف ہمیشہ دامن گیر رہتا تھا ایک سفر میں معاذ جو اپنی سواری پر سوار اللہ کے کارے پہنبر بھی سوار تھے کوشش کرتے رہے کہ میری سواری پیغمبر نمبر اسلام کے قریب ہو جائے اور میں ایک سوال کر لوں نبیر اسلام اس کی یہ کوشش محسوس کر گئے اور معاذ نے جبر بھی قریب آنے میں کامیاب ہو گئے آپ نے پوچھا کہ ماں حاجتوں کا یا محض بعض آپ کی کیا حاجت ہے آپ کا کیا کام ہے آپ میرے قریب کیوں آنا چاہ رہے ہیں اور کیوں آئے ارد کیا کہ چیتوں کا حاجت یا امردت میری حاجت ایسی ہے کہ اس کے والا میں سوچ سوچ کے بیمار پڑ چکا اور طبیعت پوشن ہو گئی ہے بات بتاؤ کیا حاجت ہے عرض کیا کہ آر نہیں رہے کہ راہ مل تو ہو اس عمل کی نشاندہی کر دیجیے جو مجھے سیدھا جنت نہیں لے اللہ کی مار سے بنچاؤں اور اس کی آزاد سے بنچا یہ میری حاجت ہے جس کے تئیں سوچ سوچ کے گوڑا ہو چکا اور بیمار بڑھ پڑ یہ خوف دامنگیر ہو اور جنت کی طلب کا شوق ہو جستجو ہو جیسا کہ صحابہ گرام کا جذبہ تھا ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اسلم نے ایک عمومی جملہ ارشاد فرمایا میں ازمل ازمل چند ہے وہ شخص جو مجھے ایک ضمانت دے دے مجھ گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں فاری ضمانت دینے میں سب لے گئے کہ میں تیار ہوں وہ ضمانت کچھ بھی ہو سكتی لیکن سودا جنت کا تھا جان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے مال کی قربانی بھی ہو سکتی ہے مگر سودا جنت کا تھا فوراً تیار ہو گئے رسول اللہ صلی وسلم نے اشاع فرمایا لات سال اس ناط اشہی ہے ضمانت یہ کہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرتا یہ شوق اور جو سجود صحیح بخاری میں ایک واقعہ مربور ہے عبداللہ بن عباس تشریف فرما تھے ان کے ساتھ ان کا شکل اتا تابڑ وہ بھی موجود تھا جناب عبداللہ نے ایک عورت کو دیکھا سیاہ فام عورت کو اور اتا سے کہا اللہ عری کا ہی مراد منسایا دلچ اتا ایک ایسی عورت دیکھنا چاہتے ہو جو زمین کی پشت پر چل رہی ہے اور جنتی ہے نبی علیہ السلام سے جنت کی بشارت حاصل کر چکی ہے عرض کیا کہ ضرور کہا یہ سامنے جو سیاہ بام عورت آ رہی یہ جنتی ہے اور خالق کائنات چہرے نہیں دیکھتا کہ کون خوبصورت اور کون بدسورت ہے وہ تو دل کی خوبصورتی دیکھتا ہے کس کے دل میں اخلاص اور تقویٰ ہے اور کس کا دل میری خشیت سے مالا مال ہے کس کے دل میں اناموت اور تعلق سچا تعلق ہے یہ عورت سیاح دان ہے مگر اس کا دل بڑا صاف ستھرا ہے اس صف, صفائی اور ستھرائی کی دلیل یہ ہے کہ جنت کی جو سجیو اور طلب بڑی سچی ہے اور نبیر اسلام کے پاس آئی تھی جس مجلس میں پہنچی وہاں میں بھی موجود تھا جناب عبد اللہ فرما رہے اور آ کر کہا کہ یار اسرا مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں دعا کرتے کہ کر اللہ تعالیٰ دے دے رسول اللہ نے شاہ فرمایا انشید داروت اللہ ان کے سبر دیوارا کے لیے جنت اگر چاہو تو میں دبا کر دیتا ہوں تمہیں شفا مل جائے گی اور چاہو تو صبر کر لو میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں عورت بڑی حیران ہوئی کہ بات تو ایک بیماری کی تھی شفا کی تھی موضوع کہاں سے کہاں پہنچ گیا جنت کی باتیں چلنے رہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا نہ کیجیے میں صبر کروں آئے ایک بات ہے کہ انکشک ہوں کبھی شدید دورہ پڑتا ہے تو میں بے لباس ہو جاتی ہوں برہندہ ہو جاتی ہوں یہ دعا کر دیا کہ اللہ میرے صدر کی حفاظت فرما دے. یہ دعا آپ نے کر دی عبداللہ فرماتے ہیں یہ عورت ہمارے سر اپنی بیماری سے لڑ رہی بڑے صبر و استغامت کے ساتھ اللہ کے پیارے بھی کا وعدہ ہمیشہ اس کے پیش نظر ہے مرف پر جھیل رہی یہ کردار ہے ان لوگوں کا جو سچے تعلیم جنت مشتاقین جنت ہیں یہ ان کا کردار ہے مالک سے روایت رضی اللہ عنہ رہے ایک نوجوان نویل السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے باپ میں کام ہے ایک دیوار کھینچنا چاہتا ہوں ایک درخت اس بندے کا بیچ میں حائل ہو رہا ہے اور میرے باپ میں شامل ہو رہا ہے میں نے اس سے عرض کیا کہ تم یہ درخت مجھے دے دو اس نے انکار کیا میں نے کہا بیچ دو اس نے انکار کیا کہ اس درخت پر میرے کنبے کی کفالت کا انحصار ہے آپ شفاعت کر سفارش کر دیجیے میں اس کو لے کر آؤں آپ نے سفارش کر دی کہ یہ درخت اس کو ہبا کر دو وہ نہ ہیبا کر سکا غربت کا دور تھا بچے کہاں سے پلیں گے فرما کہ اس کو بیچ دو نہ بیچ سکا فرما کہ اس کو ہبا کر دو جنت کے ایک درخت کے بدلے اس کو بھی تیار نہ ہو سکا مجلس اس قائم تھی کچھ صحابہ موجود تھے ایک کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا ابو داغدا جس کا نام سابق ابن داغد تھا وہ اللہ کے گاہر نگمبر کے کان میں سرکوشی کرتا ہے کہ اگر میں کسی طریقے سے یہ طرف خرید لوں اور کر دو تو یہ جنت کی بشارت میرے لیے بھی ہے فرمایا کہ ہاں تیرے لیے بھی ہے اس شخص کو اٹھا کر لے گیا اور کہا یہ میرا باغ ہے یہ لے لو اس ایک درخت کے بدلے چھ سو کجوروں کے درخت تھے اس پر بڑا معروف ایک باغ تھا اندر پانی کے چشمے جاری تھے یہ سارا باغ لے لو یہ درخت مجھے فروخت کرو وہ حیران تو ہوا مگر اتنا نفا بخشا دیکھ فور تیار ہو جاتا چنانچہ وہ درخت اس نے خرید لیا اپنا باغ بیچ دیا اور پیارے ونمر کے پاس آ گیا کہ میں یہ درخت اس نوجوان کو ہبا کرتا ہوں جنت کے درخت کے بتی رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم میں اس کی رضا ہے مجھے کتنے ہی پھلوں کے ہوشے نظر آ رہے چنت وہ سارے ابو تحدا کے قبولیت فوراً آ چکی ہے تین بار فرمایا کم میں اس کی رضا لبی تحدا کم میں اس کی رزاخل ابھی تحدا کہ جنت میں کتنے ہی اور خوش ہے جن پر ابو تخدا کا نام لکھا ہے مجھے دکھائی دے ابو تخدا یہ باتیں سنتے سنتے وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے باغ کی طرف جھانکا نہیں کہ نیت تبدیل نہ ہو جائے باہر سے اپنی بیوی کو بچوں کو آواز دے بخو جی دل بست باغ سے باہر آ جاؤ کیوں آ جائے اس کا سودا ہو چکا ابو دادا اتنی محنت سے یہ باپ تیار کیا تھا جو یہ پک گیا اور تیار ہو گیا تو آپ نے بیچ ڈالو کتنی قیمت کے بس کہا کہ جنت کی ایک خجو کے درخت کی قیمت کے بس بیجا ہے بی بی تو شوہر کے غم اور خوشی میں شریک ہونے والی کوئی شکوہ نہ کیا رن پہ ابو دہدا بڑا کامیاب سودا مار کے آئے ہو بڑی نفا بخت تجارت کر کے آئے ہو یہ ان لوگوں کے قصے اور کردار ہیں جو ڈنڈت کے سچے طلبگار ہیں بچے باہر نکلے تو ایک بچے کے ہاتھ میں کھجور کچھ کھجورے تھے وہ لے کر باغی میں ڈالنے تھے کہ بیٹا یہ کھجور اب اللہ کو دے چکے اب ہمارا ایک کھجور پر بھی حق نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کو جانتے تھے پہچانتے تھے اس کے حریث تو سچے طلبگار تھے انہیں جہنم کی آگ کی شدت کا بھی علم تھا اور جنت کی نعمتوں کا بھی اندازہ تھا وہ نبی رسلام کی حدیث جانتے تھے کہ چندار پور قیامت کے دن یہ الارض زمین میں سب سے بڑا دار شخص ہوگا اور نیک میں پلا ہوا شخص ہوگا اس کو لائے گا اور یسما وہ سب پھرنار اسے جہنم میں ہوتا دیا جائے گا ڈبویا جائے گا اور پھر نکال لیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا دوست میں نعمت تم نے کبھی کو نعمت چکی ہے وہ کہے گا نہیں میں تو نعمت کمانا ہی نہیں جانتا حالانکہ زمین میں سب سے بڑا مالدار تھا اور نعمتوں کا پروردہ تھا ایک جھلک جہنم کی دیکھے گا دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا اور پھر یوں تھا کہ اشقا دل جو زمین کا سب سے بڑا شکی اور محروم فقیر الفاظ میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اس شخص کی غربت اور فقر تکلیف اور حصیتوں کو بیان کرنے کے لیے اسے لایا جائے گا اس بہس بت اور اسے جنت کا عہدہ دیا جائے گا اور پھر نکال لیا جائے گا ہر غفتہ من کو اسلقت تو میرے بندے تو نے کبھی کوئی تکلیف چکی ہے کوئی تکلیف دیکھی ہے کہے کہ واحد شادی کا ماں کو تمہوں سے مقدس یاد نہ تیری عزت کی کسم میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ایک جھلک جنت کی دیکھے گا اور دنیا کے دکھ بھول جائے گا دنیا کی حقیقت ہے ہی کیا اصل تو تار آخرت ہے دنیا میں کتنا کماؤ گے صورتیں ہی ہیں ماد اور خزانے موجود ہیں اللہ چھین بھی سکتا ہے پھر یہ خزانے کہاں گیا اور اگر اللہ نہ چھینے تو اللہ اچانک موت دے سکتا ہے پھر یہ خزانے کہاں گیا مگر جنت نہ وہاں موت آئے گی نہ نیند اور اونکھ آئے گی نہ کسی نعمت کے لیے سوال ہے اتھا ہم حضرہ کوئی انکتاہ نہیں ہوگا مسلسل پر نیم تھے جاری رہیں گے اور ملتی رہیں گی اس جنت سے نفرت اختیار کر کے اگر ہم دنیا کے سودوں میں مشغول ہو جائیں اور دنیا دنیا اور دنیا اپنے اوپر تاری کر لیں یہ خسارے کا سودا ہے بڑا گھاٹے کا سودا ہے یہ جو سجو ہو جنت کی یہ خوف ہو جو ہنڈم کا جو صحابہ کے کے دلوں میں تھا تو اگر واقع تم یہ گردن چہنم سے آزاد کرانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ منحج ہمیں اختیار کرنا چاہیے خالق کائنات کی رحمت کا یقین ہو اس کے وعدوں کی تصدیق ہو اس کے ثواب کا پورا یقین اور امید ہو اور جنت کی طلب کا شوق ہمیشہ سوار ہو جسے اوکاشا نے کہا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر ہزار افراد کا ذکر کیا کہ اللہ ان کا حساب نہیں لے گا آپ خاموش ہوئے تو اکاشا بول پڑے خود مل یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل کروا دیا اور کہ انت من اوکاشا موہی میں سے بشارت مل گئی ایک اور صحابی نے کا ریلی بھی دعا کر دی جائے. فرمایا کہ سہبا کا بہار اکاشا اکاشا سند لے گیا آج کی پادی اکاشا کے ہاتھ میں ہے جا کیا ہے اکاشا کو بشارت مل گئی اور چند لمحات بعد دوسرے صحابی کو وہی طلب تو کا درجہ مساوی ہے اسے بشارت نہیں ملی مجلس بڑے بڑے صحابہ سے بھری ہوئی تھی اور اللہ کے فیصلے آج کی شادت اوکاشا کے مقدر میں تھی جنت کی طلب کے ہرس بڑی جوان تھی اس کے اندر تبھی وہ سب سے پہلے بول پڑا اور سب سے پہلے اس سمرا میں شامل ہونے کی صدا کر چکا یہ ایک ہر اور طلب کے شباب کی علامت ہے سچی طلب کی علامت بشارت پا گیا دوسرا صاحب چل رہے ہے بولا مگر محروم کر دیا گیا اس بشارت سے اللہ کے پیارے پہمن نے فیصلہ فرما دیا کہ آج کی شہادت اکاشا کے حصے میں ہے کیونکہ ساری مجلس میں سب سے زیادہ شوق اور حرص اس وقت جنت کے لیے اکاشا کے دل دن تبھی وہ سب سے پہلے بول پڑا تو کوئی جنت کا پروگرام ہو جنت کا راستہ ہو جنت کی باتیں ہو اس کے لیے کسی قربانی کا ذکر ہو جو شخص لے جائے اوکاشا کی طرح اس بشارت کا حقدار ہو سکتا ہے یہ ماہ سیاح جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے آزادی کیسے حاصل کر جوہری نقطوں کے بعد ماہ سیام کے ایک اجلا کی قدر کی روزہ ہے روزے کو سارے شوائب سے پا کر کے غیبت نہ ہو چغلی نہ ہو نمیمہ نہ ہو کسی پر الزام تراشی نہ ہو خاتو پھل یا پھل ان مرسا کوئی شخص اگر آپ سے جھگڑے پر آمادہ ہو گالیاں دیں لڑنے پر آمادہ ہو تو یہ کہہ کر کمہارا کشی اختیار کر لو کہ میرا روزہ ہے روزے کو ڈھال بنا لو نہ اس کی گالی کا جواب دو نہ اس کی باتوں کا جواب دو صبر کر لو غ غصے کو پی جاؤ غیبت نہ کرو چغلی نہ کرو آنکھوں کا صحیح استعمال کرو ایسی کوئی چیز نہ دیکھو جس سے اللہ ناراض ہو جائے کانوں کا صحیح استعمال کرو ایسا کچھ نہ سنو جس کے سننے پر خانے کے کائرات ناراض ہو جائے یاد رکھو یہ سارے آداب سب کا روزہ ہے صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے آنکھوں کا بھی روزہ ہے کانوں کا بھی زبان کا بھی ہاتھوں پاؤں کا بھی شرمگاہ کا بھی سارے آدھا کا روزہ ہے اور سارے آدھا کر روزے سے رکھو جس کے لیے ہر عضو کا استعمال صحیح ہو اور شریعت کے مطابق ہو باصلف کا قول ہے کہ ایک بندہ اگر روزے کی اس طرح حفاظت کرے تو اس کا پوری زندگی روزے سے گزر سکتی ہے اگر وہ پوری زندگی نیبت نہ کرے چمنی نہ کرے نمیبہ نہ کرے آنکھوں اور کانوں کا صحیح استعمال کرے تو اس کی پوری زندگی کا روزہ ہے اور ہر رمضان کے پاس عید آتی ہے اس بندے کی عید بھی آئے گی اس کی موت کی شکل بھی. جب وہ مرے گا اس کی روح قبض ہوگی تو وہ دن اس کا عید کا دن ہوگا جہنم سے بچاؤ کہ جب وعدے ہوتے ہیں اور موسم ملتا ہے تو اگلا دن یوم عید ہوتا ہے رمضان آپ نے گزارا اگر جہنم سے آزادی کی مشارت مل گئی تو عید الفطر عید کا دن ہوگا پھر خوشی کے حقدار ہوں گے بقرا عید کو بڑی عید کہا جاتا ہے اس سے قبر جو دن ہے یوم عرفہ نبی اسلام کی حدیث کے مطابق یباہی یوبا ہی اللہ تعالی یوم عرفہ عرفہ والے حاجیوں کے بہت ہی غریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کے بیچ نفر کرتا ہے اور نبی اسلام کا فرمان ہے کہ اس دن جتنی گردن جہنم سے آزاد ہوتی ہے باقی کسی دن نہیں ہوتی اب یہ بے تحاشا بندوں کو آزادی نصیب ہوتی ہے تو اگلا دن یوم عید ہے یوم النحر بقرا عید کا دن خوشی کا دن اس کے سچے اہل وہی ہیں جن کے دلوں میں خالق کائنات کی وعیدوں کا خوف ہو اور اس کی رحمت کی امیدیں ہوں اور وہ خالق کائنات سے جنت حاصل کرنے کے وعدے وعدے جو کہ نبیر اسلام کے فرامین کی روشنی میں رودے کی حفاظت ہو اور دن بھر اسی حفاظت میں گزرے جاتے پانچ سلو سال ہی رودے کے دنوں میں مسجد میں معصور ہو جاتے تھے تاکہ باہر جا کر جو مفاسد ہوتے ہیں ان کا موقع ہی نہ ملے خیر و بخار درد مساجد وارد. زمین کا سے بہترین ٹکڑا مساجد ہے تو مساجد میں محصور ہو جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے قرآن کی تلامت کرنے کے لیے یہ روغے کے دن ہیں اس طرح دل گزر جائے تو اہل افطار کے پتخانے کے کائنات کے فیصلے جہنم سے آزادی کے شادر ہوتے ہیں ہو سکتا ہم باروط ہمیں بھی اس کا اہل قرار دے رات قیام کے لیے بڑے اخلاص سے قیام کیجیے پیارے پھیل پر قیام کرتے لمبا قیام امین آ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا جریل جاتے, امین جاتے تو اللہ, جبریل اللہ کے پیارے جب دور کر کے جاتے تو اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دیتے جس کی تیزی کی رفتار سے زیادہ ہوتی مجھے آپ کا معمول ہوتا روزہ ان تمام محاسن کے ساتھ جو بیان ہوئے اور راتیں ان تمام اعمال کے ساتھ قیام الحر ہو قرآن کی تلاوت ہو یہ نوٹ کر دو کہ یہ روزہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے جس کی ان گھڑیوں کو تلاوت قرآن سے بھر دو سوچو کہ اللہ دعنا نے نزول قرآن کے لیے رمضان کا انتخاب کیوں کیا ہے اس کا معنی اس قرآن کا رمضان کے ساتھ کہرا تعلق ہے کہا تعلق ہے اسی لیے قیامت کی دونوں اکٹھے آئیں گے انمل قرآن اور سیون یش فرحان یومر سیام روزہ قرآن دونوں مل کر بندے کی سفارش کریں گے بندے پر بڑی ایک مہیم بڑی مسلط ہوگی اپنے رب کو حساب و کتاب دینے کی یہ دونوں پہنچ جائیں گے قرآن کہے گا یا یار من یا اللہ میں اس بندے کو رات کو سونے نہیں دیا شفی میری سفارش قبول کرے یہ قرآن کی سفارش ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں صفت الرحمان ہے خاد کے کائنات کا کلام ہے اس کی سفارش کیوں نہ بولو قرآن خاموش میں روزہ بول پڑو یار روپے بنایا میں نے شہباد میں نے اس بندے کو شہواتِ نفس سے روکا کھانے پینے سے روکا دیگر شہوات سے روکا فشفعنی نہیں تھی میری سفارش قبول فرمانے شف ہے دونوں کی سفارش بلا کے قبول کر لی جائے گی حساب و کتاب بخوب ہو گیا اور جہنم سے آزادی اور جنت کے حصول کا پروانہ جاری ہو گیا تو ان کو ملا کر رکھو روزے کو قرآن کو روزے کی حالت میں واجوی کام ضرور کریں مگر ان گھڑیوں کو تلاوت قرآن سے بھرنے کی کوشش کیجیے باصل سال ہند ایک دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے دو, دو قرآنوں کا ذکر بھی ملتا ہے پڑھتے جائیں اگرچہ جا عام حالات میں تین دن سے کم دن قرآن ختم کرنے کی مانے تھے مگر رمضان تلاوت ہے قرآن کا مہینہ تلاوت کرتے جائیں اور اگر ایک دن میں ختم ہو جائے یہ مستقصل چیز ہوگی بڑا اجر کا باعث ہوگا کہ بندے کا روزہ قرآن دونوں ساتھ ساتھ سا اور دونوں قیامت کے دن ساتھ ساتھ آئیں گے اور بندے کی شفایت کریں گے تو رمضان کے تعلق سے یہ سعادت مد نظر رہنی چاہیے ورنہ ایک سال کا آگے انتظار کرنا پڑے گا اللہ فرما رہے ایام مماغ یہ گنتی کے دن وہ بھی آگے گزر چکے مزید کمی آ چکے بڑی تیزی ایام رخص ہو رہے ہیں تو کیوں نہ بقیہ دنوں میں پورا استفادہ کیا جائے اور جو اللہ کے پیارے میں امبر کا فرمان کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کی گرد جہنم سے آزاد کرتا ہے ایک پوری امید اور یقین کے ساتھ اس وعدے پر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تصدیق کے ساتھ اس کی رحمت کی بھرپور امید کے ساتھ کسی جسم کی تمانی نہ ہو شک و شبہ نہ ہو پورے یقین کے ساتھ اس مجال میں داخل ہو جاؤ اور اپنی گرد جہنم سے آزاد کرنے کی تگو تو شروع کر دو ان سارے اصولوں کے مطابق جن کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان ہوا اور ساتھ ساتھ دعائیں افطار کے وقت جہاں گرد جہنم سے آزاد ہوتی ہے وہاں میں اللہ پہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ضرور قرور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال کریں اس کی رضا کا سوال کریں اس کی رحمت کا سوال کریں جہنم سے آزادی کا سوال کریں اور جنت کے حصول کا سوال کریں یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ اپنی محبت اطاف پر بادیں ہمارے گناہوں کو باغ فرما دے یہ ماہ سیاح جب ختم ہو ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہو چکی ہوں ہمارے گناہ ہم واق کیے جا چکے ہوں ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما لے رضا محبت کا معاملہ فرما دے اور جو ہمارے مرحومین پود ہو چکے ہمارے باپ دادا وال سب کی مفرت فرما دے ان کی قبروں کو بلکہ فرما دے اور جنت کا باغیچہ بنا دے یا اللہ کل ہم نے بھی اسی ڈھیری کوٹڑی میں جانا ہے ہمارے ساتھ بھی اپنی رحمت و محبت کا معاملہ فرما لینا اخولہ بس رزانی والا حمدڑ اللہ, وردی اللہ, وردی اللہ.